امیدین اما بعد معذر ناظرین و مشاہدین و سامعین کرام و سامعات اللہ کے فضل و کرم سے زوم پر آن لائن دروس کا ایک نیا سلسلہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پانچ بجے سے ساڑھے چھ بجے تک اس طرح کا درس ہر ہفتے انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام سے سنتے رہیں گے آج جو پہلا دن ہے ہمارے آن لائن زوم پر پروگرام کا اس میں جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ بڑے ہی مشہور و معروف دائی اور مبلغ اور مستند و جید اور معتمد ہماری جماعت کے عالم دین ہیں انتہائی متوازے اور حالی متباع سلف کے ترجمان شیخ ابو شکر گزار ہیں ممنون ہیں کہ شیخ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا اللہ حرب العالمین کا شیخ محترم پر احسان اور فضل رہا کہ آپ بدعات اور خرافات کی تاریکیوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں شاہ توحید تو سنت پر گامزن کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان کے اندر بڑی تعطیر رکھی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ زبان سے نہیں بلکہ دل سے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں دل سے باتیں کرتے ہیں تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا آپ کی باتیں دل سے نکلتی ہیں دلوں پر اثر رکھتی ہیں اور زبان میں اللہ رب العالمین نے بے حد تعطیر رکھی ہے ہم شیخ محترم کے بڑے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ان شاء اللہ عزیز ہر مہینے ایک دن وہ ضرور ہمیں عنایت کریں گے لیکن ہماری شیخ محترم سے گزارش ہے کہ اگر وہ مہینے میں دو دن ہمیں دے دیں تو ہمارے متعین اور جو مشاہدین الحمد کافی تعداد موجود ہے تو شیخ کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے ہم شیخ کے انتہائی شاکر ہیں اور جو ہمارے مشاہدین ہیں اور سامعین و سامعات ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر سننے کے لیے اس دن کا انتظار کیا جو موضوع ہے موضوع بھی بڑا اہم ہے وقت کی مناسبت سے کہ وبائی بیماریاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں اسباب کیا ہیں کتاب و سنت میں اس کا حل کیا ہے علاج کیا ہے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں گے ہمارے معزز مکرم اور معدب مہمان شیخ ابو زید ضمیر حافظ اللہ میں آپ لوگوں سے ضروری درخواست کرنے کے بعد میں بڑے دم کے ساتھ شیخ کو دعوت دوں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بہت ساری خواتین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ویڈیو اپنا بند رکھیں، صرف آڈیو چالو کر کے رکھیں، اور کچھ لوگ اپنا ان کا جو فرضی نام ہے اس فرضی نام کے بجائے اپنا اصلی نام لکھ کر کے اس پر رکھیں، تاکہ ہمیں آسانی ہو کہ ہمارے ساتھ کون کون لوگ جڑے ہوئے ہیں اور کاپی اور قلم لے کر کے اپنے سامنے رکھیں کیونکہ شیخ کا جو انداز ہوتا ہے وہی فہم و تفہیم کا سمجھانے کا اور جو باتیں آپ کو شیخ عرض کریں وہ اپنے دفتر پر نوٹ کر لیا کریں انہی چند گزارشات کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اور شیخ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اربامین ہمارے شیخ محترم کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ان کی حفاظت فرمائے اور وہ جو بھی منہج شلف اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی کوششیں اور خدمات کر رہے ہیں اللہ رب العامین انہیں اس کا بہترین بدلاتا فرمائے میزان حسناک میں جگہ دے اور اللہ رب برامین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمارے شیخ محترم کو مالا کرے انہیں چند باتوں کے بعد زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں شیخ کا بار بار شکر کرتا ہوں کہ شیخ نے موقع دیا اللہ رب انہیں ان کی آفات فرمائے اب میں مائک شیخ کے حوالے کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو جاری کریں اور ہمیں اپنے علم سے اور اس اپنے علم سے ہمیں اور ہمارے تمام سامعین اور تمام مشاہدین کو مستفی فرمائیں جزاکم اللہ خیر و السلام و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ البخاری سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اس دینی و علمی مجلس میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا اس کے بعد میں جوبیل دعوی سنٹر اور خاص طور سے شیخ محمد مختار مدنی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دینی مجلس کا انعقاد کیا اور مجھے بھی اس میں شریک ہونے کا موقع دیا اسی طرح سے میں تمام شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں شریک ہو کر اس مجلس کی رونق بڑھائی اور ہم سب کو ثواب کا موقع دیا آج جو عنوان ہمارا ہے ایک بہت ہی بڑا عنوان ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں اس میں وقت شاید کم پڑ جائے اور بات رہ جائے اس کے تین پہلو ہیں جو آج ہم کو اس درس میں دیکھنے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے صحت کو ایک عظیم و شان نعمت بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مقبون انفی من الناس دو نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں انسانیت انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مغبون ہیں یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں خسارے میں ہیں جسے تجارت میں انسان کو خسارا ہوتا ہے کہ وہ مہنگی چیز سستے میں بیچ دے یا سستی چیز بہت مہنگی خرید لے اور نقصان اٹھائے اسی طرح سے دو نعمتوں کے بارے میں لوگ گھاٹے میں ہیں دھوکے میں ہیں وہ دو نعمتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا صحت الفراغ صحت مندی اور فارغ وقت صحت اور فراغت انسان کا بدن اللہ رب العالمین کی دیوی نعمتوں میں سے قضی مشاع نعمت ہے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک جتنے بھی اعضاء اللہ نے ہم کو دیے ہیں ان کے ذریعے انسان دین اور دنیا کے کام کرتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اپنی مطلوب چیزیں حاصل کرتا ہے لیکن جب انسان کی صحت جواب دے دیتی ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر وہی بدن اس کا ہے لیکن اس بدن کے ذریعے سے کمزوری اس میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ بہت سارے کام نہیں کر پاتا کبھی بستر پڑا پر پڑا رہتا ہے معمولی چیزیں بھی نہیں کر پاتا ہے کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے تو پیشاب پاخانے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتے صحت مندی پانے کے بعد اس کو ظلم میں استعمال کرتے ہیں غلط کاموں میں گناہوں کی طرف چلنے میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے دوسری نعمت ہے فارغ وقت اللہ رب العالمین نے زندگی انسان کو دی ہے اس میں ایسے لمحات جس میں اس کی مجبوریاں نہ ہوں وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت کو استعمال کر سکتا ہو ایسا وقت ملنا انسان کے لیے آخرت کی نجات کے لیے بہت بڑی قیمتی نعمت ہے لیکن بدقسمتی سے شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر انسان اپنے فارغ وقت کو اپنے ہلاکت کے اسباب میں اختیار استعمال کرتا ہے فلمیں دیکھنا گانے بجانے میں مصروف ہونا یوں ہی وقت ضائع کر دینا گناہ کے کاموں میں مصروف ہونا غیبت میں لگنا اپنے فارغ وقت کو مرد اور عورت ایسے اوقات میں صرف کر دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے بعض اوقات نقصان تو نہیں ہوتا ہے لیکن بڑے فائدے سے انسان محروم رہتا ہے اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے جن میں گناہ تو نہیں لیکن بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کا موقع تھا وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے چاہے گناہ کا معاملہ ہو یا پھر نیچوں کے چھوڑنے کا معاملہ ہو ہر اعتبار سے انسان گھاٹے میں رہتا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے آپ نے فرمایا الناس مقبون والفراغ دو نعمتیں ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے سے لوگ دنیا میں سے ہیں جو ان دو نعمتوں کے بارے میں میں میں گھاٹے میں, دھوکے میں ہیں اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت مندی اور پرابط. صحت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو مالداری سے بھی بڑی نعمت قرار دیا ہے بلا شبہ انسان کے پاس مال اگر ہے تو بہت ساری نعمتیں خرید سکتا ہے اس مال کے ذریعے سے دنیا کی ایش و عشرت کی ساری چیزیں اور سامان اسباب جمع کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر نعمت اگر ہے تو وہ صحت مند بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لابا جو آدمی متقی ہو پرہیزگار ہو گناہوں سے بچنے والا ہو اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام مالداری کو منع نہیں کرتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہی رہے بلکہ کوئی آدمی اگر مالدار ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہے متقی پرہیزگار ہے حرام اور گناہوں سے بچنے والا ہے حرام طریقے سے نہ کماتا ہے اور نہ حرام میں خرچ کرتا ہے ایسا پرہیزگار اگر انسان ہے تو اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے لابا سب الغنا لیمانی تقا اور آپ نے فرمایا لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا وسحت لیمانی تقا خیر الغنا لیکن جو آدمی متقی ہے اس کے لیے صحت مندی مالداری سے بھی بڑھ کر ہے. اس کے لیے صحت مندی مالداری سے بھی بہتر ہے کس آدمی کے لیے ایک متقی انسان کے لیے مالدار ہو یا صحت مند ہو اگر دو میں سے ترجیح کا موقع ہے تو صحت مالداری سے بہتر ہے تو یہاں پر حدیث میں اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سی الجام صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث میں دو نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ انسان کے پاس مال ہو وہ غنی ہو مال کے اعتبار سے لیکن دوسری نعمت ہے صحت مندی آپ نے بتایا کہ صحت مندی مالداری سے بھی بڑھ کر ہے آپ غور کریں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی صرف کر کے اپنے اوقات خرچ کر کے محنت کر کے سالوں سال کی قربانیوں کے بعد ایک عمر آتی ہے اس میں مالدار بنتے ہیں اب ان کے پاس چھوٹی دکان نہیں بلکہ بڑی کمپنی ہوتی ہے وہ گھر میں اپنے پاس جیب میں پیسے نہیں رکھتے بلکہ بڑا بڑا اکاؤنٹ ان کا بینک کا ہوتا ہے اور اس میں بہت مال ہوتا ہے لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ساری نعمتوں کے اسباب مال ہمارے پاس ہیں لیکن مال آنے کے بعد ہم ویسے صحت مند نہیں جسے پہلے تھے اب اس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے دل کی چیزیں کھا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں عمل کھانے کے استعداد کے باوجود اس کے لیے طبی اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کو کھائے پیے اور استعمال کرے بلکہ بعض اوقات کمزور ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بہت سارے وہ کام چاہے وہ دین کے ہو یا دنیا کے ہو نہیں کر پاتا ہے صحت نہیں ہے پیسہ لے کے کرے گا کیا وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس جسم ہونا چاہیے صحت ہونا چاہیے تو صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اسلام صحت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور صحت مندی پر شکر کی تعلیم دیتا ہے اور اسی طرح سے اس صحت کو خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی تعلیم دیتا ہے صحت کی قدر کرنا یہ بہت بڑی عقل مندی اور سمجھداری ہے اور اس کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے انسان جانتے ہیں بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کاغذوں پر پوسٹرز پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا ہیلتھ از ویلتھ صحت مال ہے حدیث آپ کو بتا رہی کہ صحت مال سے بھی زیادہ ہے اس صحت کے ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں محنت مزدوری کر کے لیکن مال کے ذریعے سے گئی ہوئی صحت واپس نہیں آتی ہے لہٰذا ایک انسان آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں آدمی جا کے ڈاکٹر سے کہتا کہ سارا پیسہ آپ جتنا کہو میں لا کے آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار لیکن میری بیوی میرا بیٹا میرے والدین ان کے لیے آپ کچھ کیجیے ان کی بیماری کو دور کیجیے ان کو صحت مند بنائیے ڈاکٹر کہتا میرے ہاتھ میں نہیں اوپر والے سے مانگو پیسہ آپ کے پاس ہے لیکن پیسے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں پیسے سے آپ صحت نہیں خرید سکتے ہیں. پیسے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں صحت نہیں خرید سکتے ہیں. تب جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت خریدی نہیں جاتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ ہی دیتا ہے لہذا اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صحت مندی پر اللہ تعالی کا شکر کریں اور اس شکر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر احسان مندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو زبان سے اللہ کی حمد و ثناء کریں اور پھر اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں اس میں صرف کریں عنوان ہمارا بہت بڑا ہے اور بہت ممکن ہے آج کے درس میں یہ مکمل نہ ہو سکے بہت ممکن ہے اس کو ہم کچھ حصہ اس کا آگے بھی مکمل کریں کوشش میں کروں گا کہ آج بات ہماری پوری ہو جائے لیکن اگر نہ ہو سکے تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم مکمل کریں گے اس میں پہلا حصہ جو ہمارے عنوان کا ہے جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ ہمارا جو عنوان ہے وہ بیماری اور وبائیں اور ان کے اسباب اور ان کا علاج ہم اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے ایک تو یہ کہ بیماری کیوں آتی ہے وبائیں کیوں آتی ہے بیماری وبا میں عموماً خصوص ہے کوئی بھی بیماری ہو سکتی لیکن وبائیں خاص بیماریوں کو کہتے ہیں تو بیماریاں اور وبائیں کیوں آتی ہیں ایک انسان کی فرد کی زندگی میں یا پورے سماج میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا اسباب اس کے؟ نمبر دو کچھ شبہات ہیں جو ان وباؤں سے متعلق ہیں بیماری پھیلنے نہیں پھیلنے کے اعتبار سے تو عشا اور علاج کرنے اور نہیں کرنے کے اعتبار سے تو کچھ شبہات ہیں ہم ان شبہات کے جوابات بھی قرآن سنت اور سلف کے فہم کی روشنی میں دیکھیں گے اور پھر تیسرا حصہ ہمارا ہے کہ Uh, ان بیماریوں میں اور ان وباؤں میں ہم کو کرنا کیا چاہیے تو اس اعتبار سے ہماری جو پوری گفتگو ہے وہ تین حصوں میں منقسم ہے ایک بیماریاں اور وبائیں اسباب کیا ہیں کیوں آتی ہیں یہ بیماریاں نمبر دو ان کے تعلق سے جو شبہات لوگوں میں ہیں آ, وہ کیا ہیں چاہے وہ بیماری کے پھیلنے کے اعتبار سے علاج کے اعتبار سے اور ان کا کیا جواب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تین ان بیماری کے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے یا ان بیماریوں سے اور وباؤں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا احکام قرآن و سنت میں ملتے ہیں تو ان تینوں باتوں آپ سمجھ سکتے ہیں بات بہت بڑی ہے اس تعلق سے کئی باتیں سامنے آئیں گی اور تفصیل سے بعض اوقات سمجھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ہم ایک سے زیادہ درس میں مکمل کریں سب سے پہلی چیز یہ کہ بیماری آتی ہے انسان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کل ابن خطہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے دنیا میں خطائیں ہوتی ہیں مومن کافر سب غلطیاں کرتے ہیں کافر کا کفر سب سے بڑی غلطی ہے شرک سب سے بڑی غلطی ہے لیکن ایمان والے مسلمان دینداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ایک اچھا انسان بھی غلطی کرتا ہے اس سے بھی جذبات کی رو میں گنا ہو جاتے ہیں اس سے بھی کوتاہی اللہ کے احکام میں ہو جاتی ہے کرنے کے کام رہ جاتے ہیں نہیں کرنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیماری انفرادی زندگی میں بھی فرد کی زندگی میں بھی اس اعتبار سے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کے ذریعے سے اس مومن بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ اس کے گناہوں کی مٹانے والی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم من ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکت یشاکوها الا کفر اللہ بها من خطایا امام البخاری نے کتاب المرضام۔ اور امام مسلم نے البر وسیلہ العداب میں اس کو ذکر کیا ہے یہ حدیث ہے. کیا حدیث ہے جس کسی مسلمان پر کوئی تھکن نصب تھکن کے حالت آنا تھک گیا آدمی نڈال ہو گیا ایک دم کیپیسٹی زیادہ کام کرنے کے لیے تھک گیا تھکن بھی تکلیف ہے جب بھی کسی مسلمان پر جس کسی مسلمان پر تھکن کی تکلیف اس کو ہوتی ہے ولا و ایسی بیماری علماء کہتے ہیں وصب سے مراد ایسی بیماری ہے جو اسے چمٹ جائے تو ایسی بیماری آتی جو اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے لگاتار بیمار ہے کئی سالوں سے بیمار ہے chronic illness جس کو کہتے ہیں ولا وصبن ولا حم من یا کوئی فکر اس کو پیش آتی ہے کل کیا ہوگا معاش کا کیا ہوگا لوگ ڈاؤن ہے فائننشل پرابلم سے اتنے سارے ہیں یا بیماری ہے شفا ملے گی کی نہیں انسان کے دل میں مستقبل کے حالات کو سوچ کے انجام کو سوچ کے اس کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے تو جو بھی فکر اس پہ آتی ہے ولا حسن حزن کہتے ہیں ایسے غم کو جو کسی محبوب چیز کی مفارقت کی وجہ سے پیدا ہو ایک انسان چاہتا ہے کہ کچھ ملے وہ اس سے کھو گیا اس کھوئی ہوئی چیز کا جو غم اس کو ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں تو کہا کہ وہ ولا حزن اسی لیے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں حزم کا لذا ہے والا ادن یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی تکلیف ہے سر میں چوٹ آ گئی کہیں گر گیا کوئی اور پریشانی ہوئی کسی نے کچھ سخت بات بول دی کوئی بھی ادا ہو زخم اس کو ہو گیا یا کچھ دل میں زخم ہو یا ہاتھ پاؤں میں زخم ہو یا جسم میں زخم ہو والا ادن والا غم من یا کوئی غم ہو اس لیے علماء نے کہا غم اور حضم میں عام اور خاص کا تعلق ہے حسن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا آدمی بہت مشتاق تھا لیکن اس سے کھو گئی اور اس کی طلب اس کو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور غم کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی کوئی ایسی بات ہے جو اس کو دل دکھانے والی پیش آئی کسی نے سخت بات بول دی دل میں غم آ گیا تو اس طرح کی ساری چیزیں جو غم والی ہوتی ہیں تو اس کو غم کہتے ہیں آپ نے فرمایا حت تشوکتی شاکو یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چپتا ہے پاؤں میں کانٹا چپ گیا یہ بھی تکلیف اللہ کا فر اللہ خطایا اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کی خطاؤ کو مٹا دیتا ہے اس تکلیف کو اس کے لیے اس کے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر دنیا ہی میں اس کے لیے بدل بنا دیتا ہے آخرت کی سزا کا بدل بنا دیتا ہے تو گناہوں کے مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بیماری ڈالتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ولا و ولا و سبن یہاں پر حدیث میں ہم کو ملتا ہے جس سے معلوم تھا کہ بیماری خاص طور سے ایسی بیماری جو مستقلا انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو ایسی بیماریاں بھی اور عام بیماریاں بھی انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحما کی نصیب نصیب من النار آپ نے فرمایا بخار ہما بخار کو کہتے ہیں کھیر من جہنم جہنم کی بھٹی ہے اور فرمایا نصیب المنار یہ مومن کے لیے جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو دنیا ہی میں اس کو دیا جاتا ہے یعنی آخرت میں جہنم میں اللہ تعالی عذاب دے اس کی بجائے وہ جو تکلیف ہے وہ جو یعنی اس کو آگ ہے وہ جو اس کے لیے عذاب ہے اللہ رب العالمین مومن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہوئے آخرت میں جہنم کا عذاب دینے کی بجائے اس کو دنیا میں ہی بخار دے کے اس کو وہ عذاب اور وہ تقریب دنیا ہی میں دے کے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہا سونا چاندی اگر آپ بھٹی میں ڈالیں تو اس بھٹی کی آگ کی تپش اور گرمی اور اس کی سختی کی وجہ سے وہ آگ یعنی وہ سونا اور وہ چاندی اور وہ لوہا اور وہ جو بھی دھات آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ پاک اور خالص ہو کے باہر نکلتی ہے بلا شبہ اس میں گرمی کی شدت ہے مومن کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ تکلیف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا تھا وہاں پاک ہو کے جنت میں جاتا لیکن وہ عذاب بہت بڑا ہے وہ بہت سخت ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس سے چھوٹی مصیبت اللہ رب العالمین دنیا میں دیتا ہے اس کو بخار میں مبتلا کرتا ہے اور یہیں پر اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح الزام صغیر میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے رضی اللہ فرماتی ہیں سور ہے آیت نمبر ایک سو تیئیس ہے اس کی تفسیر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عائشہ ردی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا جو کوئی برائی کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا فکال ان نہ حلق نہ ادن کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہر ہر ہماری غلطی پر ہمارے ہر گناہ پر ہم کو اللہ رب العالمین سزا دینے لگے تب تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے ہر برائی کا بدلہ اگر ہم کو ملنے لگے تب تو ہم ہلاک ہو گئے ہماری ہلاکت اور بربادی میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں رہا فبل غزالی کا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فقال نام یو جزا بھی آپ نے فرمایا بالکل جو بھی آدمی برائی کرتا ہے اس برائی کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں جہنم میں بدلہ ملے گا جہنم کی سزا اس کے بدلے ملے گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا صحیح مطلب بتایا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں بدلہ تو ملے گا لیکن دنیا میں ملے گا نام دنیا دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا لیکن وہ بدلہ کیسے ملے گا آپ نے فرمایا اس کے بدن میں کوئی مصیبت اللہ اس پر ڈال دے گا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ مصیبت اس کے لیے تکلیف پہنچانے والی ہوگی جیسے آپ نے سنا کانٹا چبھنا یا اسی طرح سے ایک انسان کو چوٹ پہنچنا یا پھر بیماری اس کے اوپر آنا تو جو بھی بیماری انسان پر آتی ہے جو بھی بدن میں اس کے جسم میں تکلیف آتی ہے اللہ رب العالمین اس تکلیف کو اس کے گناہوں کی دنیاوی سزا بنا دیتا ہے یہ بندے کے لیے مصیبت اگرچہ دنیاوی تبار سے ہوتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے ایک انسان کے لیے ایک مومن کے لیے یہ رحمت ہوتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ہی مختصراً روایت ہوئی ہے صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو حریرہ سے حدیث آئی ہے لیکن جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امام احمد اور امام ابن حبان نے روایت کی ہے آئی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو اسی معنی میں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان سے روایت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کئی فصلہ کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے بعد کیسے ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے کیسے ہمارے لیے صلاح ہو سکتی ہے لئی سب امانی یہ کم ولا امانی یہ اہل کتاب نہ تمہاری تمناؤں پر بات موقوف ہے اور نہ اہل, اہل اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ٹکا ہوا معاملہ میں یا امل سو انبی ہے کہا کہ تم تم چاہو گی جنت مل جائے گی کوئی کچھ برا نہیں ہوگا ہمارا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے نہ تمہاری تمناوں سے کچھ ہوتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا میں قاعدہ اللہ کا یہ ہے کہ تمناؤں سے کچھ نہیں ملتا ہے ہم جہنم سے بچ جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے ایسا تمہاری تمنا سے نہیں ہوتا ہے تمہارے اعمال پر مدار ہے تمناؤں پر نہیں جو برائی کرے گا اس کو بدلا ملے گا برائی کا بدلہ اس کو برائی ملے گا سزا ملے گی کہا کہ اللہ کے رسول اس حایت کے بعد تو ہمارے لیے کوئی موقع ہی نہیں رہا صلاح کا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے کہا وہ کل رشی نامل نہ جزینہ بھی کہا اللہ کے رسول جو بھی ہم سے عمل ہوا ہے جو بھی برائی ہم سے ہوئی ہے جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے کیا ہر ہر چیز کی سزا ہم کو ملے گی ہر گنا کی سزا ہم کو گی فکال غفر اللہ یا ابا بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمائے اے ابو بکر اللہ تمہیں بخشے اللہ تمہاری مفرت فرمائے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ کی دعا ہے ان کے لیے اس کے بعد جو لوگ ان کا مقام نہ جانے غفر الله غفر اللہ کا یا ابا بکر اے ابو بکر اللہ تم کو بخش دے اللہ تمہاری مفرت فرمائے الستہ کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو تحزن۔ کیا تم غمگین نہیں ہوتے ہو الستا بک اللہ کیا تمہیں بھوک اور شدت کے حالات پیش نہیں آتے بھوک کی تکلیف تم پر نہیں آتی ہے یا شدت اور پریشانی تم پر نہیں آتی ہے اللہ اوا شدہ ولجر کو کہتے ہیں شدت کو تکلیف تنگی پریشانی اور بھوک پیاس اور اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں تنگی کے اور مشقت کے ان کو اللہ اوا کہتے ہیں کہا کہ توسیع کہ تم پر پریشانیاں اور شدت اور بھوک پیاس نہیں آتی ہیں کہا میں اللہ کے قلطہ ایسا تو ہوتا ہے کالا ہوا تکلیفیں ہیں یہی وہ بدلہ ہیں جو تمہیں دنیا میں دیا جاتا ہے تو اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ یہ فرماستم کہ تم کو بیماری نہیں آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بیماری مومن بندے پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جہنم کی گرمی سے بچا کے جہنم کی آگ کا بدل دنیا کی جسم کی گرمی ہو جاتا ہے یہ بہت سستا سودا ہے یہ بہت, بہت بڑی آسانی ہے یہ ایسے ہے کہ پھانسی دینے کی بجائے پاؤں باندھ دیے جائیں ایک دن کے لیے تو ایک آدمی کے لیے یعنی چھوٹی چیز ہے کہ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو قید کر دے بیماری میں اور اس کے بدن پر گرمی کی تکلیف اس کو محسوس ہو بخار کی یہ گرمی زیادہ بہتر ہے جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ تم بیمار نہیں ہوتے ہو یہی تو وہ چیز ہے جو دنیا میں تم کو تمہاری غلطیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے پر احسان ہوتا ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور ترمیدی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے الفاظ ابن حبان کے ہیں اور یعنی ابن حبان کی روایت کے ہیں اور صحیح ترغیب میں شیخ الابانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ جو بیماری کا سبب ہے فرد پر یا سماج پر یا لوگوں پر جب بیماری آتی ہے ایک گھر پورا بیمار ہو گیا تو کیوں ہوتا ہے ایسا تو ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو گناہوں سے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے نمبر دو کبھی ایک اچھا انسان بھی بیمار ہوتا ہے یعنی کہ آپ کسی کو بیمار دیکھیں تو کہ بہت گناہیں شاید اس کی اس لیے بیماری مبتلا ہو گیا ضروری نہیں کہ ایک انسان یعنی گناہگار گار ہو تبھی اس پر بیماری ہیں ایک آدمی نیک ہے تبھی بھی اس پر بیماری آ سکتی ہے کبھی اللہ رب العالمین کسی بندے کے درجات اونچے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے اور یہ تکلیف صبر کے راستے سے اس کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے یہ تکلیف اس کو صبر کرنے والا بناتی ہے ان حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے صبر لامحدود بے حساب اجر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بلا حساب انسان کے لیے نعمتیں اور اجر اور ثواب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے صبر کے ذریعے سے تو دنیا میں جو بیماری اور تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے بعض اوقات یہ رف درجات کے لیے بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المنینا مؤمنین پر دنیا میں تشدید ہوتی ہے شدت کے حالات ڈالے جاتے ہیں شدید تکلیفیں ان پر آتی ہیں مومنوں پر یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ مومن پر مصیبت آتی ہے یہ نہیں کہ آدمی کہ چلو ابھی مان لیا اب آسانی آ جائے گی نہیں اس کے بعد تو شروع ہوگی حسب یترکو ان یقولو و منا لا حملہ کہ ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ ابو زید شیخ کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. ابھی کریکٹ ہوتے ہی ہم لوگ انشاءاللہ شاء اللہ وہ کریں گے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین پر دنیا میں بیماری آتی ہے اور پریشانی آتی ہے اور ان کا امتحان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مومنین پر دنیا میں تشدید کی جاتی ہے مشقت اور پریشانی آتی ہے فعنئی سمن یوسی بہو نقب نقب نولئی سمنن یوس بہو نقب اس لیے کہ کسی مومن پر دنیا کے اندر مصیبت آتی ہے نکبہ مصیبت کو کہتے ہیں شوقۃ ولا وجع شوقۃ ولا وجع کوئی کاٹا اس کو چبھتا ہے یا وہ بیمار پڑتا ہے الا رفع الله عز وجل له بها درجه وحطع بها عنها ان خطیئہ تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کا درجہ اونچا کرتا ہے اور اس کی برائی کو اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اور صحیح رجعہ مستغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ الفاظ امام مسلم احمد کے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چکتا ہے یا اس کو بیماری کوئی آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کا مرتبہ اونچا کرتا ہے اس کا درجہ اللہ کیاں اونچا ہوتا ہے دنیا اور آخر میں. تو دوسرا سبب رف درجات کے لیے بھی بیماری آتی ہے تو بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس لیے نہیں کہ وہ گنہ تھے بلکہ اس لیے کہ وہ نیک ہیں اور ان کا درجہ اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین ان پر بیماری ڈالتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان البدا اور یہ حدیث غور سے سنیں فرماتے ہیں ان البدا سبق مِنَ اللہ منزل لم يبلغها بعملی کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے لیکن عمل کے مواقع اس کو اتنے ملتے نہیں ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا وہ مقام پا نہیں سکتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا ہے منزل سن لم ابلغ لم يبلغها ہی ایک بندہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ جانتا ہے وہ یہ اچھا بندہ ہے لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پا سکتا ہے اب اللہ فی جسدی ہی اوفی مالی ہی اوفی والدی اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں مصیبت ڈالتا ہے آزمائش پیدا کر دیتا ہے تم مصبر علی اعلی پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اس کو صبر بھی دیتا ہے سَبَ مِن اللَّهِ <تَعَلَى> تک منزل صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن زندگی میں ان کے لیے نیک عمل کرنے کی وہ مواقع ان کو نصیب نہیں ہوتے ہیں لیکن ہوتے اچھے ہیں کہ کاش اگر ان کا موقع ملتا تو بہت آگے نکل جاتا ہے تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو دنیا میں مصیبت میں ڈالتا ہے کبھی ان پر بیماری آتی ہے کبھی مالی نقصان ہوتا ہے کبھی اولاد کو بیماری ہوتی ہے کوئی پریشان ہوتے ہیں تو ان مصیبتوں کو ایک کے بعد اللہ رب العالمین ان پر ڈالتا ہے اور پھر اس بندے کو وہ مقام اللہ رب العالمین دیتا ہے جو واقعی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے تو جو عمل کے ذریعے سے وہ مقام نہیں پا سکا بعض دبنی کیا کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں نفل صدقات کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں اس بندے کے لیے موقع نہیں ہے لیکن اگر موقع ملتا تو وہ کرتا بلکہ بعض اوقات ان سے بھی اونچا مقام اس کا ہے ان سے بھی اعلیٰ قسم کا انسان ہے کیونکہ انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے قلب کی سطح پر تو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین بعض اوقات یہ مصیبتیں ڈال کر ایسے بندوں کو ایسے اچھے لوگوں کو اللہ تعالی اونچا مقام نصیب فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہے تو ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی اس پر آئی ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے بعضوں کا سوشت ہے آدمی میں نماز پڑھ رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں تاجر پڑھتا ہوں ذکر کرتا ہوں دلاوت کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لوگوں کا کسی کا میں نے برا نہیں کیا مجھ پر یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے کبھی شیطان اس کے کام میں آ کے کہتا ہے کہ ایک سب کر کے بھی کیا فائدہ خلا کو دیکھ اتنا گناگر مزے میں ہے ایش میں ہے اور تیندار رہی کی اتنی کیا بھلا کیا تیرا اللہ نے سی ہے تو غفلت کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے یہ موقع اللہ کی طرف سے دیا گیا تو ضائع لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے میرے لیے ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے تو ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ان اللہ تعالی ادا یعنی قوم اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے فلاح و ربا منصخلا تو پھر جو آدمی اس مصیبت پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے اعمال وہ نہیں کر پاتے ہیں اللہ تعالی ان بیماریوں کے ذریعے سے ان کا مقام اونچا کرتا ہے اللہ کے پاس ایک خاص مقام کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے سے بیماری کے ذریعے سے اس کو مقام عطا فرماتا ہے اس حدیث کو امام احمد ابو داود اور ابو یعلا القبرانی نے الکبیر میں اور اسی طرح سے السط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیحہ میں اور صحیح ترغیب میں شیخ القبال نے کہا کہ یہ حدیث صحیح رہی ہے یہ حدیث صحیح ہے اس طرح کی اور بھی حدیثیں اس معنی میں آئی ہیں اس کو اور بھی محدثین نے روایت کیا ہے تو یہ دوسرا سبب ہوا جو ممنین اور نیک بندوں کے اوپر دنیا میں بیماری اور مصیبت آتی ہے کیوں آتی ہے کفارے کے طور پر گناہوں کی سزا کے طور پر یا اسی طرح سے اس کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ عام طور سے سماج میں وبائیں آتی ہیں اور سزا کے طور پر آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں وہ کس اعتبار سے آتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان بیماریوں میں سے بہت بڑا سبب جب وبائیں آتی ہیں اس کا بہت بڑا سبب سماج میں گناہوں کا عام ہونا ہے اور خاص طور سے بے حیائی اور زینکاری کا عام ہونا ہے بہت بڑا سبب زینا کاری کا بے حیائی کا عام ہونا ہے. چاہے وہ آنکھ کے اعتبار سے ہو چاہے وہ واقعی زنا ہو چاہے وہ اوریانیت کے راستے ہوں جس سے ذنا عام ہوتا ہے تو جب سماج کے اندر فحش عام ہوتا ہے فحاشی جب عام ہوتی ہے تو پھر بیماریاں آتی ہیں جب زنا سماج میں عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وبائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں آئیے اس کی دلیل کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اے کی جماعت بهن واعود باللہ پانچ چیزیں ہیں جب تم ان میں مبتلا کیے جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم وہ وقت دیکھو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی تمہیں وقت دیکھنا نصیب نہ ہو امت، سماج معاشرہ پانچ چیزوں میں جب مبتلا کیا جائے گا تو اس کی سزائیں اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی آئیں گی تو پانچ چیزیں کیا ہیں اور دنیا میں ان کی پانچ سزائیں کیا ہیں نمبر ایک پانچ چیزیں آپ دیکھیں نمبر ایک لم تب ہر الفاقی قوم ان قبض جب بھی کسی قوم میں بے حیائی زنا عام ہوتا ہے یہاں تک کہ علانیہ و ذنا کرنے لگی کلم کھلا زنا کاری کرنے لگے جب کسی قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ زنا کاری عام ہو جاتی اللہ فشا فیم تعاون تو ان میں تعاون بھی عام ہو جاتا ہے بار بار تعاون آتا ہے جب قوم میں جنا کاری آتی ہے تو تعاون کی بیماری پلیگ جس کو ہم کہتے ہیں بغل میں اور بعض البا نے کہا کہ پیٹ کے نیچے جو ہے آتا ہے اور پھر اس میں آدمی کی موت بھی ہو جاتی تاریخ میں کئی بار ہوا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور پچھلے قوم میں تعاون کی بیماری عام ہو جاتی ہے بالکل عام ہو جانا کسی ایک آدمی کو نہیں ہوا پوری قوم کے بارے میں بات ہو رہی تو اسی کو تو وبا کہتے ہیں عام طور سے بیماری سماج میں پھیل گئی تو کہا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور زناکاری عام ہوتی ہے تو اس قوم میں تعاون کی بیماری آتی ہے لیکن صرف تعاون نہیں بلکہ آپ نے فرمایا صرف تاؤن ہی نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں ڈالتا ہے کہ اس قوم نے اس کے باپ دادا نے بھی اس کے بھی بیماریوں کو نہیں سنا ہوگا ان کے باپ دادا نے بھی اس بیماری کو دیکھا نہیں ہوگا ایک دم نئی بیماریاں ابغار کریں اس حدیث کے اوپر بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ کسی قوم میں زناکاری معاش میں زناکاری عام ہوتی ہیں تو تاون اور تاون کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی بیماریاں اس معاش میں عام ہوتی ہیں کہ باپ دادا نے بھی ان کی وہ بیماریاں انسونی ہوں گی نہ دیکھی بالکل نئی بیماریاں نئے نئے امراض عام ہو جاتے ہیں ایک دو کے لیے نہیں پورے معاش میں نمبر 2 ولم ينقص ڈنڈی کہ مارنا خیانت کرنا ٹھیک سے ناپنا تولنا نہیں جب کسی قوم میں ایسی ایسے یہ مرض آ جاتا ہے یہ،, یہ برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان کو سنین میں یعنی سوکھے میں طاحت میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے اناج نہیں اکتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے تو یہ بیماری ان کا پل, یہ مصیبت ان پر آتی ہے وَشِدَّةِ الْمَؤْنَةِ یا وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ یعنی حاجت اور تنگ حالی تنگ دستی ان پر آ جاتی ہے وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور بادشاہ کا ظلم ان پر آتا ہے جب تول میں یعنی حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ کھا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے اور ان کو گھوک پیاس اور تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے محتاجی میں ڈال دیتا ہے اور اسی طرح سے بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں نمبر تین زکات اور جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے آپ کہیں گے پہلے تو قحط چلا گیا قحد بھی تو وہی ہے اور پھر بارش کو روک دینا پھر وہی سزا نہیں دونوں الگ ہیں کبھی قحد اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی رہتی ہے برستی رہتی ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو کبھی اللہ ایسے بھی پریشان کرتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے سزا دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہی نہیں تو پینے کے لیے بھی نہیں ہے تو ایسے حالات اللہ ڈالتا ہے اور اگر جانوروں کا جانور نہ ہوتے چوپائے نہ ہوتے تو اللہ سرے سے بارش ہی نہیں برساتا تو اللہ رب العالمین ان کے لیے بارش برساتا ہے کیونکہ جانور ہیں ان کی سورج ہے ان کے کیا گناہ ہے تو کبھی اللہ ان کے لیے برساتا ہے اور اللہ برسائے نہیں بارش ان کے اوپر یہ زکات کے روکنے والوں کی سزا ہے تیسری چوتھا گناہ کیا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں یعنی قوموں سے جو عہد انہوں نے کیا ہے جو جنگ کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے امان دیں گے تم کو اور تمہارے اور ہمارے درمیان پیس ٹریٹی ہے امن کی صلاح ہے کسی قوم کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ جب اس اس عہد کو توڑتے ہیں جب ان کے ساتھ غدر کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ان کو تو ایسے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ ادو مل گئی اللہ تعالیٰ ان پر دوسرے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے بَعْدَ مَا فِي <عَيْدِيهِم> پھر ان کے ہاتھ میں کی چیزیں بھی وہ دشمن چھین لیتے ہیں. ان کے اپنی چیزیں دشمن اتنی طاقت ان میں پیدا ہو جاتی ہے یہ اتنے عاجز ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سے کچھ, چھین لیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان کا حق چھین لیں تب بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ کیے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر پانچ وما تو کتاب اللہ مما انزل اللہ, الا جعل جعل اللہ, اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ رب العالمین نے جو فرائد جو احکام نازل کیے ہیں ان کے مطابق جب ان کے ام ان کے علماء اور ان کے حکام جب اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے نازل ہوئے کو اختیار نہ کریں بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں تو اللہ جاگا تو اللہ رب العالمین ان میں آپس میں جنگ کو جاری کر دیتا ہے آپس میں ان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے آپس میں ان کو لڑا دیتا ہے آپس میں ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے کتنی بڑی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ علی باری نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ بات حدیث میں آئیے تو اس سے مالم ہوتا ہے کہ زناکاری سے بیماریاں عام ہوتی ہیں تعاون اور تعاون کے علاوہ ایسی بیماری جو سے پہلے سننے میں نہیں آئیں ایک اور حدیث جس کو امام متبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اس میں بھی یہ بات ہے آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی زناکاری کاری عام ہو جاتی ہے اس میں موت بھی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالی اس میں موتیں بڑھا دیتا ہے بیماریاں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ مرتے ہیں تو اس حدیث کو امام اکرانی نے روایت کیا کیا حدیث حسن ہے ہے شیخ نے اس کو سیل جامع میں ذکر کیا ہے. تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ اور خاص طور سے زناکاری بے حیائی کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں وبائیں آتی ہیں ان میں خاص طور سے تعاون کا ذکر کیا اور ایسی بیماریاں جو پہلے نہیں آئی نئی نئی بیماریاں آتی ہیں نمبر چار آپ یہ سوچیں گے کہ معاشرے میں اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں برے معاشرے میں بگڑے ہوئے معاشرے میں رہنا وہ بھی بعض لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے رضی اللہ فرماتی ہیں فقول فکل تویا رسول اللہ کہتی کہ میں نے اللہ کے رسول میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہلاکت آئے گی قال نعم اذا قصور الخبث آپ نے کہا ہاں ہلاکت اس وقت بھی آئے گی جو سماج میں نیک لوگ ہوں گے یہ نہیں کہ ان کی برکت سے تم لوگوں کے لیے ہلاکت ہی نہ اور تم برائیاں کرتے رہو کہا کہ سماج میں نیک لوگ ہوں تب بھی اللہ کی طرف سے ہلاکت آئے گی لوگ ہلاک ہوں گے کب ہوگا ایسا آپ نے فرمایا اذا قصور القبس جب سماج میں خباصت غالب آ جائے خباصت کی کثرت ہو جائے تھوڑے سے نیک لوگ ہیں لیکن پورا سماج گندگی میں برائیوں میں گناہوں میں مبتلا ہے جب گناہ سماج میں عام ہو جاتے ہیں اور سماج میں اکثریت گناہ کی ہو جاتی ہے تو ایسے سماج میں ہلاکت آتی ہے تباہی آتی ہے بیماریاں موتیں اور بہت سارے عذاب اللہ کے آتے ہیں اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے جس میں ہتائشیں فرماتی ہیں قلتو یا رسول الله ان الله اذا انزل سطوتہ ان الله اذا انزل سطوتہ بے اہل الارض وفیہم الصالحون ویہلکون بحلاکہم اتا پوچھا ہے اللہ رسول جب اللہ تعالیٰ زمین میں زمین والوں پر جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے سطوہ حلاکت اور عذاب جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو کیا ان تمام ہلاک ہونے والوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں فقالا یا عائشہ آپ نے فرمایا اے ان اللہ اذا انزل سطوتہ بی اہلی نقمتی وفیہم الصالحون اللہ تعالیٰ زمین میں ازاد کے مستحق لوگوں پر جب عذاب ڈالتا ہے نازل کرتا ہے اور اس سماج کے اندر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں فیوسابون معاہم تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں اس مصیبت میں ان گرو کے ساتھ مبتلا ہو جاتی ہے ہاں قیامت کے دن وہ اپنی اپنی نیت اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اور شیخ لالبانی نے اس کو صحیح نے غیر ہی کہا ہے اس معنی میں بہت ساری حدیثیں ہیں کئی حدیثیں ہیں جیسے بخار مسلم کی بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا اذا انزل اللہ, قوم عذاباً اصاب العذاب من ثم اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر وہ عذاب سب کو پہنچتا ہے لیکن قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وبائیں بیماریاں ہلاکت جو بھی آتی ہیں اس سماج میں اگر اچھے لوگوں۔ अच्छे लोगों को کو بھی بیماری لگتی ہے اچھے لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی اس عذاب میں سیلاب آیا طوفان آیا, آیا آسمان سے کچھ عذاب آیا تو بروں کے ساتھ ساتھ اس عذاب کا شکار اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بیماری اور مصیبت آتی کیوں کیونکہ وہ سماج میں ہیں اس بگڑے ہوئے سماج میں وہ لوگ بھی ہیں ان پر عذاب آئے گا طوفان آئے گا लोग آئے گی اچھے یعنی کہ ان کو چھوڑ کے باقی سب لوگ ہلاک ہوں گے یہ رہ جائیں گے نہیں اللہ کا عذاب جب عام طور سے آتا ہے پورے سماج پر اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو اٹھائے گا ان کے دلوں میں گناہوں کے ارادے نہیں تھے جس سے دوسروں کے تھے وہ لوگ نیک زندگی گزارنا چاہتے تھے آخرت میں ان کا معاملہ بھلا ہوگا وہ اپنی طاقت کے بقدر اپنی ذاتی زندگی میں نیکیاں کرنے والے تھے گناہ نہیں کرتے تھے ان کے اعمال اچھے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں ان کے ایمان اور عمل ان کی نیت اور ان کے نیک اعمال کے مطابق اٹھائے گا ان کا معاملہ آخرت میں اچھا ہوگا یہ کہ دنیا میں عذاب آئے تو آخرت میں بھی عذاب نہیں وہ تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں آئے لیکن آخرت میں ان کا معاملہ اچھا ہوگا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کسی بگڑے میں ماحول میں ہے مگر بھی ملکوں میں رہ رہا ہے اور وہاں بھی وبا عام ہو گئے اس میں مر گیا कहने लगे کہنے لگے دیکھو اگر اچھا ہوتا تو اس وبا میں مرتا نہیں اگر نیک ہوتا تو محفوظ رہتا نہیں ضروری نہیں आम جب وبائیں عام طور سے آتی ہیں تو بروں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں ہاں وہ اللہ کے نزدیک وہ برے نہیں ہیں ان کا اجر آخرت میں ان کو مصیبت کا دیا جائے گا لیکن وبائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں, سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اچھے لوگوں پر تان نہ کریں مول پڑا فلاں عالم صاحب تھے اتنے اچھے تھے لیکن وہ علاقے میں جو وبا آئی تو اس میں وہ بھی ہلاک ہو گئے اب آدمی کہ اگر اچھے ہوتے تو محفوظ رہتے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے بلکہ بعض اوقات اچھے لوگ بھی اس طرح کی وبا میں شکار ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیں اور اسی طرح سے جسے آگے حدیث آ رہی ہے اس میں کہ انہیں اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے یعنی یہ موت اور یہ بیماری اور یہ تقلیف ان کے لئے عجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے دوسروں کے لئے وہ حلاگت ان کے لئے ثواب ہیں ان کے لئے شہادت ہیں ان کے لئے اونچہ مرتبہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئیں بخار اور تعاون لے کر بخار اور تعاون کی بیماری لے کر میرے پاس آئے مدینہ ارسل تو تعاون تو میں نے بخار کو مدینہ میں روک لیا اور تعاون کو شام کی طرف بھیج دیا یعنی دونوں میں سے اختیار تھا یہ چاہیے کون سا چاہیے تو میں نے بخار کو مدینہ کے لیے اختیار کیا لیکن تعاون نہیں تعاون کو شام کی طرف بھیج دیا تعاون شہادت تو تعاون کی بیماری جو تعاون میں مرے میری امت میں سے میرا امتی تعاون شہاد میری امت کے لیے تعاون شہادت ہے وہ رحمت اور ان کے لیے رحمت ہے وہ رجسنال لیکن کافروں کے لیے تعاون کیا ہے رجس ہے بیماری ہے عذاب ہے بلا ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس سیل جامع سعید میں شیخل البانی نے اس کو صحیح کہا سے یعنی تعاون اس امت کے لیے شہادت ہے علماء حاضر نے کہا کہ اس امت کے نیک لوگوں کے لیے شہادت ہے تعاون میری امت کے لیے شہادت ہے اور رحمت ہے دیکھیں یا تو رحمت ہے یا تو عذاب ہے تو میری امت کے لیے کیا ہے عذاب نہیں ہے رحمت ہے لیکن امت میں کہ چاہے ہو, ہو یا کفار کا ہو تو پھر اس میں اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر جتنے ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں گناہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے تو کہا کہ یہاں تعاون جو ہے یہ میری امت کے لیے شہادت ہے یعنی تاؤون کی بیماری میں جو مر جائیں اس کے لیے شہادت ہے تعاون میں مرنے والے کو متعون کہتے ہیں تو یہ جو ہے تعاون کی بیماری میں فوت ہونے والا شہید ہے اور میری امت کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے کیا ہے یہ عذاب ہے اور رز ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سالحین کے لیے تعاون کی بیماری یہ شہادت ہے اور اللہ کی رحمت ہے چھٹا سبب اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنات کے اثر سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں خاص طور سے تعاون کے بارے میں حدیث میں آیا ہے ابو موسیٰ اشعری ردی اللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا امتی بالطعن بتان میری امت کی موتیں تن اور تعاون کی وجہ سے ہوں گی تان جنگ میں زخم لگنا یا کوئی زخم پہنچنا چوٹ آنا اس میں مر جانا اور اسی طرح سے تعاون کی بیماری تو تان اور تعاون تعاون کا لفظ بھی تان سے بنا ہے تان کا مطلب ہوتا ہے کچھ چبھو دینا جیسے خنجر ہے چھری ہے کوئی انسان کی جسم میں چبھو دیا جائے اس کو تان کہتے ہیں تو تان اور تعاون سے میری امت کی موتیں ہوں گی یا رسول اللہ ہکان قدارف نہ ہو صاحب نے کہ اللہ رسول تان تو ہم جانتے ہیں کوئی آدمی جنگ میں ہے یا کسی کو مظلوم ہے اس کو مار ڈالا کسی نے چورا گھونپ کے یا کہ جنگ میں لڑ رہا اور اس کو تلوار یا تیر آ کے اس تیرہ جسم میں گھس گیا اور مر گیا تو کہا کہ ہاں تان قدارت نہ اللہ کے رسول تان تو ہم جانتے ہیں زخم سے مرنا ہم جانتے ہیں فما تعون؟ یہ تعاون کیا ہے قال کال وق زنگ وفیق الہدا آپ نے فرمایا تعاون کیا ہے تعاون جنات کا تم کو کچھ چبھو دینا تمہارے دشمن جنوں کا اسی لیے علماء نے کہا کہ سمرات کفار جن ہے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ سمرات شریف جن ہے تو تمہارے دشمن جنات کا تم کو کچھ چبھو دینا وقفہ جن ادا اکم نے تمہارے دشمن جنوں میں سے ان کا تم کو کچھ چبھو دینا وخص علما نے کہا کہ وخذ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کچھ چبھو دیا ہے پورا گھونپ نہیں دیا جیسے خنجر بس جیسے کچھ چبھو دیا ہلکا سا کچھ چبھو دینا جو پوری طرح سے اندر نہ چلا جائے جس میں گھس نہ جائے خنجر کی طرح اس کو وخز کہتے ہیں تو جنات جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں کچھ چبھو دیتے ہیں اس سے تعاون کی بیماری سماج میں آتی ہے وقف و احدا اکما جن اور آپ نے فرمایا وفیقل انشہدا جنگ میں لڑ کر یا مظلوم کسی کے قتل سے مرنے والا وہ بھی شہید ہے اور فرمایا کہ تعود میں مرنے والا وہ بھی شہید ہے وہ فیق ال دونوں طور پر مرنے والوں میں شہید ہے یہ دونوں کے دونوں شہید ہیں اس حدیث کو امام احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے تبرانی نے الکبیر میں اور الاوسط میں اور سیل جام صغیر میں شیخ القبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تعاون کی بیماری کی اصل جنات کا مومنین کو مومن بندوں کو کچھ چبھو دینا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے اور جنات کے ذریعے سے آتا ہے کہ جو حفاظت کا نظام اللہ رب العالمین نے شاطین سے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے ہٹا دیں اور پھر وہ ان کو کچھ چبھو دیں اور پھر تا ان کی بیماری اس سماج میں عام ہو جائے تو یہ عذاب بھی ہوتا ہے اور شیاتی کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کبھی شیاطین اس طرح سے دشمنی نکالنے کے لیے مومن بندوں کو اور اس سماج میں اس طرح سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تقدیر کی وجہ سے بندوں کی تقدیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تکلیف پہنچے اور شہادت بندوں کو نصیب ہو اور بندوں کے لیے یہ خیر بنے آخر کے اعتبار سے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی اس بیماری کو پھیلنے دیتا ہے تو کہا کہ تمہارے دشمن جنات کے تم کو کچھ کچو کے لگانا جس کو آپ کہیں گے شبھو دینے کی وجہ سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ اسباب ہیں جو ہم نے تعاون کے اور وباؤں کے اور بیماریوں کے ہیں ان کو دیکھا یہاں اب کچھ شبہات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے بچا ہوا حصہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں لیکن کچھ شبہات ہیں جس کو ہم کو سمجھنا ہے اور کئی سوالات لوگوں کے ذہن میں ان دنوں میں آئے پہلی چیز کیا ہے پہلا سوال کیا ہے پہلا حصہ ہم نے اب مکمل کیا ہے یعنی بیماریاں کیوں آتی ہیں چاہے وہ چھوٹی موٹی بیماری ہو جو کسی ایک انسان کو آئے ایک خاندان میں آئے گھر میں آئے یا پھر پورے معاشرے میں اور سماج میں بلکہ ملک میں اور دنیا میں بیماری پھیل جائے وبا جس کو آپ کہتے ہیں اور اس میں سے ایک تعاون بھی ایک بیماری ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہلاک ہوتے بیماریوں میں لوگ تو اس کی وجہ ہم نے دیکھی اور کئی اسباب اس میں سے ہم نے دیکھے کفارہ ہے اور افی درجات کے لیے ہے اور بگڑے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یعنی جنات کے اثر سے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور اسباب ہم نے دیکھے اب کچھ سوالات ہیں جو وباوں کے سلسلے میں بیماریوں کے سلسلے میں ذہن میں آتے ہیں تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مدینہ میں تعاون آئے گا کیا یہ ممکن ہے کہ مدینہ میں تعاون آئے جیسے آج جو بیماری پھیلی کووڈ نائنٹین تو کئی لوگوں نے سوال پیدا کیا کہ کیا یہ تعاون ہے کیا اس کو تعاون کہہ سکتے ہیں اور اگر یہ وبا ہے تو پھر وبا اور تعاون میں فرق ہے یا نہیں ہے اور کیا مدینہ میں وبا آ سکتی ہے اور کیا تعاون مدینہ میں آ سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے ذہن میں آئے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا المدینتالا دجال مدینے تک آئے گا لیکن وہ مدینے کے دروازوں پر فرشتوں کو تعینات پائے گا یعنی مدینے کے دروازوں پر حفاظت کرتا ہوا فرشتوں کو پائے گا یعنی دجال داخل نہیں ہو پائے گا فرشتے مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں فلا فلاح الدجال تو دجال دے کے قریب نہیں آ سکے گا یعنی مدینے تک آنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر دیکھے گا کہ مدینہ پر حفاظت کے لیے تمام دروازوں پر کیا ہیں فرشتے ہیں فرشتے مدینہ کی حفاظت کریں گے جب دجال آئے گا تو فرمایا کہ وہ مدینے کے قریب ہی نہیں آ پائے گا اور کہا کہ فلا یا کرب دجالو تعاون الله آپ نے فرمایا تو مدینے کے قریب دجال نہیں آئے گا اور تعاون بھی نہیں انشاءاللہ شاء حدیث میں یہاں پر ای بخاری کی حدیث کتاب حدیثر میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں دجال اور تعاون نہیں آئیں گے یہاں حدیث میں کوئی کہہ سکتا کہ انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے علماء نے کہا کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں ابن حضر کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ قلحدہ الفنا محتمل کی محتمل کہتے ہیں اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ انشاء اللہ دو طرح سے بولا جاتا ہے ایک اس اعتبار سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ تعلیق کے طور پر ہے کہ ہم نے اللہ پر معاملے کو معلق رکھا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ کی مشیت کے تابع کر دیا اس کو لیکن انشاءاللہ اللہ کبھی یقینی بات کے لیے بطور تبرک بھی استعمال کیا جاتا ہے لط ہن مسجد الخرام انشاء اللہ انشاء اللہ جو ہوتا ہے یہ یعنی یقینی بات کے لیے بھی ہوتا ہے بطور تبرک حتمی بات بتانے کے لیے تو یہاں کہا کہ یہ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اولا ہے یقیناً یہ نہیں آئے گا دجال بھی نہیں آئے گا اور تعاون بھی مدینے میں داخل نہیں ہوگا تو تعاون ایک ہے اور وبا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے وبا عام ہوتی ہے اور تعاون ان وبا میں سے ایک وبا ہے ہر وبا تعاون نہیں ہوتی ہے لیکن ہر تعاون وبا ہوتا ہے ابن قیم کا جملہ ہم دیکھیں گے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا تعاون اور وبا ایک ہی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعاون یکرو فل وبا جب کہ تعاون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وباؤں میں بڑھ جاتا ہے وہ فل بلا دل وبی اچھی اوبران اور جہاں وبا عام ہوتی ہیں پھیل جاتی ہیں اس کو وبا کا نام دیا جاتا ہے تعاون کو کما قال الخلیل الوبا تعاون جیسا کہ خلیل نے کہا کہ یہ لوت کے ماہرین میں سے ہیں کہا کہ الوبا و وبا تعاون کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تعاون اور وبا ایک ہی مانا جاتا ہے کہتے ہیں وہ ہر وہ بیماری ہے جو عام ہو جاتی ہے لیکن کہ بعض بعض نے کہا ہے بعض لغت ماہرین نے کہا ہے، ہے، لغت کے تعاون عموماً خصوص لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ وبا اور تعاون میں عموم اور خصوص ہے عموم اور خصوص کا کیا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ فق الو تعاون ان وبا ولی سک الو وبا ان کہ ہر تعاون وبا ہوتا ہے وبا کی قسموں میں سے قسم ہے لیکن ہر وبا تعاون نہیں ہے کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی جو عام ہو جائے سماج میں ضروری نہیں کہ وہ بیماری تعاون ہی ہو تو وبا مدینے میں آ سکتی ہے تعاون مدینے میں نہیں آئے گا بعض لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ تعاون تو مدینے میں نہیں آئے گا حادث میں ہیں. پھر یہ کیسی بیماری پھیل گئی مدینہ میں کووڈ نائنٹین وبا آ سکتی ہے تعاون نہیں حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے وہ تعاون ہے ہاں ہر تعاون وبا ہوتا ہے لیکن ہر وبا تاؤ نہیں ہوتا تاؤ نہیں ہوتی زاد میں یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہی ہے تو اس سے یہ بات دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر وبا تعاون نہیں لیکن تعاون وبا ہے لیکن ہر وبا تاؤ نہیں ہوتی نمبر تین بعض لوگوں نے اعتراضات کیے کیا اتنا احتیاط کر رہے ہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ماسک لگانا اور یہ سینیٹائزر استعمال کرنا اور پھر اتنا احتیاطات اور کام پہ بھی بعض لوگوں نے بہت ساری تنقیدیں کی اور انسان کو بولنا ہوتا ہے تو کچھ بھی بولتا ہے لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر گھبرا جاتا دوسروں کی پریشانی دیکھ کر اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنی پریشانی میں پریشان ہوتا ہے جب خود پر بیتتی تب سمجھ میں آتا ہے اور ایک آدمی رائے دینا اس کو ہے تو رائے تو کچھ بھی دے سکتا ہے لیکن جب اس کے ہاتھ میں ذمہ داری آتی ہے اس کو کرسی پہ بٹھایا جاتا فیصلہ کیجئے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بہت معاملہ گمبھیر ہے ورنہ رائے دینے میں کیا ہے آدمی جو چاہے جی میں کہتا ہے لیکن جب خود حکومت کی جگہ پر بیٹھے گا جب خود اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اور سب کی حفاظت اور سب کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے تب وہ آدمی گھبرا جاتا ہے تب احتیاط اس کے مزاج میں آ جاتا ہے تو یہ بھی با, بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا احتیاط کیوں اور تقدیر میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو کیا احتیاط کرنا اور جو بھی یعنی احتیاط ہم کرتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے کیا یہ تقدیر سے فرار ہے کیا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تقدیر کو نہیں مانتے ہیں کیا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تقدیر پر اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کیا ہیں ہے آئیے اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت ہمارے شاہد مکمل ہو جائے گا اور لمبی حدیث ہے ابن, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت فوائد اس حدیث میں ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الى الشام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر میں نکلے صحابہ کو لے کر لشکر کو لے کر حقب سر سر سر ایک علاقہ ہے جو شام اور حجاز کے درمیان میں ہے. کہا کہ حتہ ادا کا نبی سر لق یا مرا امراج نبی ابو ابید ابن الجراح الجرا جب سر کے مقام پر عمر بن خطاب رضی اللہ تن پہنچے تو لشکر کے امرا امیر آپ سے ملاقات کے لیا ہے میں سے خاص طور سے ابو ابوید رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھی اخبار وبا وکا بہلی شام انہوں نے خبر دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے شام میں ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے قال ابن عباس وکال رمق اب علی المہاجرین ال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے لئے سارے مہاجرین کو جمع کرو ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں فدعاہم فستشاراہم انہوں نے سارے مہاجرین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَى بِالشَّامِ عمر نے ان کو بتایا کہ دیکھو خبر ملی ہے کہ ملک شام میں وب ہوئی ہے. تو کیا کرنا چاہیے ان میں اختلاف ہوا کیا مہاجرین سے دیکھیں آپ ایک کام کے لیے نکلے ہیں اب ہم سمجھتے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ کام کیے بغیر واپس لوٹ جائیں یعنی چلیے جائیں شام میں چلیں گے کریں گے تو آپ ایک کام کے لیے آئے ہو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اپ اس کام کے کیے بغیر ہی واپس लौट جائیں ایک رائے ائی وقال بعضهم لیکن دوسرے مہاجرین میں سے بعض نے کہا ما کا بقیت الناس واصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء اس جملے پر غور کریں صحابہ مانتے تھے کہ وبا میں جانا ہلاکت ہوتا ہے تو کہا کہ عمر کہا کہ امیر مومنین آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے لوگ اور صحابہ ہیں یہ صحابہ ہیں جو کچھ بچے ہیں یہی لوگ ہیں اور یعنی لوگوں میں چنندہ لوگ ہیں ایسے معمولی لوگ نہیں ہیں یہ بہت خاص لوگ ہیں والا ناراق البا ہم نے اس مناسب سمجھتے کہ ان کو لے کے آپ اس وبا میں چلے جائیں یعنی خطرہ مول لیں آپ اس اتنا بڑا رسک لیں ہم کو صحیح نہیں لگ رہا یہ دونوں رائے آئیں اب صاحبہ میں رائے کا اختلاف ہوا فقال فرنی نے کہا کہ چلو تم لوگ یہاں سے ٹھیک ہے منج برخاست تو مکال الانصار کہا کہ یعنی انصار کو بلاؤ مہاجرین کے بعد انصار کا نمبر ہے بتاؤ تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا مختلف آئی اور کسی نے کچھ رائے دی تو دوسرے نے دوسری رائے دی ان میں بھی رائےوں کا اختلاف ہوا انصار میں بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے اُد علی منقا نہ قریشی تلفت ہے کہ اب ان لوگوں کو بلاؤ جو قریش کے بڑے لوگ ہیں قریش کے جو شیوخ ہیں بزرگ ہیں تجربہ کار لوگ ہیں عمر دراز لوگ ہیں بڑے مرتبے والے لوگ ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو جو محاجر تلفت ہے جو فتح مکہ کے بعد ہجرت کیے ہیں یا فتح مکہ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ دینا جل مدین فتح ابن عباس کہتے ہیں میں میں ان ان کا یہ تھا کہ ان میں قطان کوئی اختلاف نہیں سب کی متفقہ رائے یہ تھی فقالو نرا على قریش کی جو یعنی بزرگ لوگ تھے شیوخ تھے انہوں نے کیا رائے دی متفقہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں تو یہی بات آتی کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور آپ ان صحابہ کو لے کر آپ اس وبا میں کود نہ پڑھے آپ سارے صحابہ کو لے کر اس وبا میں داخل اس وبا کے علاقے میں آپ نہ چلے جائیں تو سب کی رائے متفقہ طور پر آئے. رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہا کہ میں صبح واپس لوٹنے والا ہوں سفر کرنے والا ہوں وابسی س... سوار ہونے والا ہوں. تم بھی تیار ہو جاؤ صبح, صبح ابو عبید الجرا ردی اللہ, ابو عبیدت ابن الجرح رضی اللہ عنہ نے کہا اے آپ تقدیر سے بھاگ رہے آپ تقدیر سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ واپس لوٹ رہے ہیں. کیا سمجھ کے ڈر رہے ہیں ہم کو نقصان ہوگا ہم علاق ہوں گے مریں گے وبا میں پریشان ہوں گے تقدیر میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو کیا یہ تقدیر سے, سے فرار نہیں ہے وہ عمر لو کا کالا یا ابا ابید نے کہا ابو عبیدہ تمہارے سوا کوئی اور یہ بات بولتا تب تو بات سمجھ میں آتی تھی تم یہ بات کہہ رہے ہو تمہارے لیے مناسب نہیں یہ بات کہہ رہا, رہا اتنے سمجھدار ہو کر بھی ایسی بات کر رہا ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف یعنی ہم تقدیر سے فرار ہو کے کہاں جا رہے ہیں جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی تو تقدیر میں ہے اور جو ہم نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تو تقدیر میں ہے تو یہاں نہیں جا کر ہم واپس تو کیا نہ جانا تقدیر میں نہیں تھا یا ہمارا واپس لوٹنا تقدیر میں نہیں تھا یہ بھی تقدیر میں وہ بھی تقدیر میں ہے دونوں تقدیر میں ہیں تو ہم کس سے فرار اختیار کر رہے ہیں ہر چیز تو تقدیر میں ہے ہمارا کسی چیز کو کرنا بھی تقدیر میں ہے نہ کرنا بھی تقدیر میں ہے فرار کیسے ہوا یہ تو انتخاب ہے اسی نے کہا تھا لوکا نہ لکھا اے بلن ہند لہوتان کا یہ تو بتاؤ ذرا کہ اگر تمہارے پاس کچھ اونٹ ہوں اور وہ کسی وادی میں ہوں جس کے دو سرے ہیں دو کنارے ہیں دو جانبین ہیں اخدا خاصی بہ وقرا ایک حصہ ایک جانب وادی کی ایک سرا ایک کنارہ ایک جانب وادی کی ایسی ہے جو بہت ہی زرخیز گھاس اور بہت کچھ کھانے کی جو ہے چیزیں وہاں پر جانوروں کے لیے اونٹوں کے لیے ہیں دوسرا سرا دوسرا کنارہ دوسری جانب ایسی ہے جو بالکل خشک ہے کچھ وہاں کھانے کے لیے نہیں ہے یہ بتاؤ کہ اگر تم زرخیز حصے میں اپنے اونٹوں کو چراتے ہو تو یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق تمہارا چرانا نہیں ہوا اور اگر تم سوکھے حصے میں لے جاتے ہو جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں جانوروں کے لیے اس زمین میں چراتے ہو تو کیا وہ تقدیر میں نہیں ہے ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ دو چوائسز ہیں زرخیز زمین خشک زمین بنجر زمین اگر تم یہاں جانور لے جاتے ہو تو یہ تم نے چنا کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے اس سے بچ کے تم یہاں جا رہے ہو تو کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے یا تم اگر اس طرف جا رہے ہو تو کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے دونوں بھی تو تقدیب میں ہے تو کہا کہ یہ دونوں میں تقدیر ہے تو اگر ہم اس علاقے میں نہیں جا رہے ہیں جہاں ہلاکت ہے اور واپس امن و امان میں جا رہے ہیں تو ہم نے جب ایک کو چنا دونوں میں سے تو کیا یہ تقدیر میں نہیں ہے دونوں تقدیر میں یہ تقدیر سے فرار کیسے ہوا کوئی آدمی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا ہر عمل تقدیر میں ہے اس کے ساتھ جو ہونے والا تقدیر میں ہے وہ فرار کیسے ہوا وہ انسان کا انتخاب ہے کہ اس کو اللہ نے اس کا موقع دیا بلکہ اس, اس کو مکلف کیا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے انتخاب کا کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں فجا عبد الرحمان ابن عوف اتنے میں سارا حملہ ہو رہا تھا تو ایک اور صحابی ہے عبد الرحمن عوف رضی اللہ متغریباً فی بعض کسی کام سے وہ چلے گئے تھے نہیں موجود تھے ان تمام میٹنگز میں نہیں تھے وہ عبد الرحمن اپنے آف رضی اللہ عنہ کو جب پورا کیس معلوم پڑا ایسا ایسا ہوا میٹنگ کی ہوئی, ہوئی شعب کی ہوئی پھر حت عمر یہ یہ فیصلہ کیا اور یہ ابو ابن یہ کہہ رہے ہیں کے سارا ڈسکشن اور یہ سب کچھ ان کے سامنے آیا تو ان نے کہا ان آئندی فی اس میٹر میں میرے پاس کچھ علم ہے اس معاملے میں میرے پاس ربانی نبوی علم ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم به تم فلا اردن فلاں جب تم اس وبا اس بیماری تعاون کے بارے میں سنو کہ وہ کسی علاقے میں عام ہو گیا ہے پھیل گیا ہے اس زمین پہ مت جاؤ اس علاقے میں انٹری مت کرو وہ ادا وقع اردن وہ ان تم بھی ہا ہو اور تم کسی علاقے میں ہو اور اس علاقے میں پھیل جائیں تو فرار ہو کر اس علاقے کو چھوڑو مچ قال نے کہا وہ ابن عباس کہتے ہیں عمر سمن سرف اس پر جب یہ حدیث سنی حتمر تعالی تو اللہ رب العالمین کی حمد ثنا کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے صحیح فیصلے کی توفیق دی اور حدیث پر عمل ہو گیا اور سمن واپس لوٹ شام میں داخل نہیں ہوئے اس علاقے میں, میں نہیں گئے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب القب میں اور امام مسلم نے کتاب الشراب میں روایت کیا ہے اتنے ساری اس میں سمجھنے کی ہیں سیکھنے کی ہیں کیا آپ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی امیر المحدین ہیں انہوں نے ایک معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کتنی میٹنگس کی مہاجرین کو بلایا دیکھا اختلاف ہو رہا ہے نہیں انسار کو بلایا دیکھا اختلاف ہو رہا نہیں خریش میں اشوک کو بلایا جو فتح مکہ کے سال میں مسلمان ہوئے تھے دیکھا کہ ان میں اختلاف نہیں ہوا ہے. ان کا دل مطمئن ہوگا کہ یہی فیصلہ ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر کیا فیصلہ کیا کیا جا رہے ہیں اچھا صحابہ نے کیا کہا دیکھو آپ کے ساتھ یہ اتنے چنندہ منتخب اور اتنے بڑے بڑے صحابی تمہارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو لے کے آپ ایسی زمین میں چلے جاؤ گے ہم نہیں مناسب سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کے نزدیک تھا کہ مسلمان کو ہلاکت میں نہیں جانا چاہیے اور وہ یہ مانتے تھے کہ وبا کا اثر ہوتا ہے اس کو سمجھیے آدمی کا کہ بیماری نہیں پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے وہ بہ علاقوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے جائیں گے ہم کچھ نہیں ہوگا نہیں بلکہ جو علاقہ وبا والا ہے وہاں جانے سے انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھل سکتے ہیں وہ ہلاک ہو سکتا ہے بیماری میں ابتلا ہو سکتا ہے ایک بیماری پھیلی ہوئی اس کو بھی لگ سکتی ہے تو یعنی مہاجرین نے بھی کہا انصار نے بھی کہا حضرت عمر نے صحابہ کو کے علاقوں میں تو معلوم یہ ہوا کہ یعنی بیماری پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس کی تفصیل ہم آگے بھی دیکھیں کیونکہ ایک سوال کو بھی ہمارا ہے یہاں پر ہی ہم دیکھیں گے ہم نے دیکھا کہ یعنی تقدیر کے بارے میں تم نے بہت ہی عمدہ مثال سے سمجھایا کہ انسان کا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنانا ہلاکت کے اسباب کو چھوڑ کر حفاظت کے اسباب کو اپنانا یہ تقدیر کے خلاف نہیں یہ وہ انتخاب ہے جس کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے یہ وہ انتخاب ہے جس کا مکلف اللہ نے اس کو بنایا تو انسان کو اپنی ہلاکت نہیں چننا چاہیے اولا انف سکم اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو وَلَا تُلْقُو إِلَى <الْتَحْلُكَة> اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا کوئی آدمی گاڑی ہاتھ چھوڑ کے چلا رہا کہا کہ تقدیر میں ہوگا تو ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اور مزید یہ کہ نور اعلی نور آنگ بھی بند کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے کار چلا رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے آگ بند کر کے اگر تقدیر میں ہوگا تو ہوگا یہ یہ آدمی نادان ہے تقدیر کی وجہ سے احتیاط کو چھوڑنا یہ تقدیر کے عقیدے کے بارے میں انسان کی لا ہے کم علمی ہے کم فہمی ہے غلط فہمی ہے تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ نہیں سکھاتا اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں نہ تلوار لے کے جاتے, جاتے نہ زیرہ پہنتے تو حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنا تقدیر کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے مزید اس میں یہ بھی ہے کہ مشورے کے بعد جو فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا بعد میں ان کو اس کے مطابق حدیث بھی مل گئی اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو سماجی اعتبار سے کسی حاکم کو کو لینے پڑتے ہیں تو اس میں اس میں چاہیے کہ مشورہ کریں جو سمجھدار لوگ ہیں اور اس اس کے کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کے فیصلے پر سب کو راضی ہونا چاہیے اس کے بعد پیچھے باتیں کرنا اور جو بھی ذمہ دارانے ہے حکام ان کے خلاف شوشے نکالنا ایسا کیوں کیا انہوں نے یہ صحیح نہیں ہے سارے کے سارے صاحب آپ دیکھئے کچھ نہیں کہا سب کے سب تیار ہو گئے جانے کے لیے ابو بیدرا رضی اللہ نے براہ راست کہا کہ آپ کا جواب بھی حضرت بعد میں حدیث سے بعد وہ کیا کہتے ہیں اتنے بڑے امام میں ان کو حدیث نہیں پہنچی ایسا ہو سکتا کیا حدیث میں دیکھیے مہاجرین انصار پھر فتح مکہ میں ایمان لانے والے یعنی ہجرت اس کے بعد ہجرت کرنے والے جو بھی اشلوک ہیں قریش کے سارے کے سارے ہیں تین تین میٹنگ اور اس میں کون عمر بن خطاب ابن عباس سب کے سب ہیں کسی کو بھی حدیث معلوم نہیں ایسا ہو سکتا ہے اتنے سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں ایک حدیث ان کو معلوم نہ ہو اور ایک صحابی آئے کچھ کام سے گئے تھے آپس آ کے میرے پاس حدیث ہے تو کسی ایک صحابی کو حدیث معلوم ہو جو حضرت عمر سے مرتبے میں کم ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس علم ہو اور کسی کے پاس نہ ہو اس لیے خامخواہ کی یعنی قیاس نہیں کرنا چاہیے اور گمان نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں ان کے پاس حدیثیں ہوں گی ہی اس لیے ان کا ہر فیصلہ صحیح ایسا بھی نہیں ہے ہو سکتا ان کے پاس حدیث نہ بھی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایک حدیث نہیں ہوتی ہے اور کسی ایک کے پاس وہ حدیث ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے, کسی اور کے پاس ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اس حدیث یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے اور یہ حدیث اس سوال کا جواب ہمارے لیے بنتی ہے کہ احتیاط کرنا تقدیر سے فرار اور تقدیر کی مخالفت نہیں ہے میں سمجھتا آج کی ریٹنا کافی ہے ان اللہ مزید باتیں ہم جیسے بھی ہمارے شیف ہیں اور ذمے دار جو بھی ہیں مشورہ کر کے جیسا بھی طے کریں گے بقیہ سوالات اور بہت اہم مباحث اس میں ہیں ان شاء اللہ اس کو ہم دیکھیں گے اگلے جب درس اگلے ہفتے یا اس کے بعد یا جب بھی جیسا طے کریں گے اور انشاءاللہ اس میں اللہ اس میں تیسرا حصہ بھی دیکھیں گے کہ بیماری کے حالات میں وباؤں کے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمارے اس کو اس میں اس کو قبول اور ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور قرآن سنت کے علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق ادا فرمائے اقول بہت بہت شکریہ شیخ محترم کا اور تمام سامعین اور مشاہدین کا الحمدللہ للہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تقریباً چار سو نبے لوگوں نے باقاعدہ جوائن کیا اور جہاں تک استفادہ کرنے والوں کی بات ہے تو انشاءاللہ اللہ ہزاروں میں ہوگی اللہ کی زاد سے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے شیخ کے در سے فائدہ اٹھایا ہوگا ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آنے والا جمعہ باقی باتوں کی تکمیل ہمارے شیخ محترم فرمائیں گے اور کیونکہ بہت لمبا وقفہ کرنا بھی زیادہ مناسب نہیں ہوگا ابھی ایک ہفتہ آج گفتگو ہوئی ہے اور آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ شاء اللہ اگر شیخ ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سارے لوگوں سے مستفید ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے دعا البامن شیخ کی حفاظت فرمائے شیخ کی ان میں برکتہ فرمائے اور شیخ نے جو بھی باتیں کہیں ہیں بڑی قیمتی باتیں اور بڑی پیاری پیاری حدیثیں منہج شلف کے مطابق ہمیں انہوں نے شیخ نے بتائی ہیں اللہ رب الامن ہم سب کو ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور انشاءاللہ اللہ آنے والے جمعہ کو ٹھیک سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پانچ بجے انشاءاللہ ہمارے درس کا آغاز ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر اور اسی کے ساتھ اس میٹنگ اور مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے فرحان کا جہاں تک کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں تو ان اللہ جب اگلی مجلسوں میں وقت ملے گا تو شیخ کے سامنے سوالات رکھیں گے اور فی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور تھوڑی دیر میں سعودی عرب میں اذان ہونے والی ہے اس لیے مغرب کی اس لیے انشاءاللہ اللہ پھر اگلی مجلسوں میں سوالات کا موقع انشاءاللہ اگر ٹائم ملے گا تو رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ شیخ محترم خیر طا فرمائے سب کے شکریہ کے ساتھ تمام متعرین تمام ذمہ داران اور تمام مشاہدین اور سامعین سب کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ اب ہمیں کتاب و سنت کا علم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفی بخشم اللہ خیر و السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ